اللہ آپ نے جتنی قرآن قیمت کی بات سنی ایمان کا افروز باتیں آپ نے سنی تو میرا تو خیال تھا کہ اب اتنا ہی بہت کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تھا ہمارا سننا ہمارا سنانا اور اللہ رب الحمد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کر تو بزرگوں کی بزرگوں کے حکم پر میں دو چار منٹ آپ کو آپ سے بات کرتا ہوں اللہ رب الزت قرآن لذیذ کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ پھر لوٹانا لال احمد جس دنیا کو جس کو میں چھوڑ کر جانے والا ہوں مجھے تھوڑی سی اور مہلت مل جائے تاکہ میں کچھ اور عمل کروں تو بھائیو ہر آدمی اس بات کو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ لمبی عمر پائے ہر آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ لمبی عمر پائے لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کر رہے اس بات کی فکر نہیں کر رہے کہ ہم نے جتنی زندگی گزار لی ہے ہمارے اعمال کیسے ہیں کتنے ہم نے اچھے عمل کیے ہیں کتنی اللہ کی فرمامرداری کی ہے ہماری اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں ہمیں لمبی عمر پانے کی ہر آدمی کو یہ خواہش ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر بھی سب سے لمبی ہو اور اس کے اعمال بھی سب سے اچھے ہو تو یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے یہ مختصر زندگی ہے ہر آدمی کی جو, ہر آدمی نے جو عمر پائی ہے بالکل مختصر ہے اور یہ عمر یہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے تو اللہ رب الفت قرآن مزید کے اندر فرماتے ہیں جب تم میں میری کسی کو موت آتی ہے تو وہ یہ بات کرتا ہے یا اللہ مجھے ایک دفعہ پھر لوٹا دیتے اور یہ بات آدمی اپنی موت کے روپیے بھی کرتا ہے اسی بات کو آدمی جب اللہ کے سامنے قیامت والے دن پیش ہوگا اس وقت بھی یہی بات کرے گا تو دوسرے مکان پر اللہ رب الفت فرماتے مجرم لوگ آپ کے سامنے سر جائے ہوئے قیامت والے دن کھڑے ہوں گے تو کہیں غرب بنا اب کرنا سر جینا اللہ آج ہم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا سب سب کچھ اپنے کانوں سے سن لیا ایک دفعہ ہمیں پھر واپس لوٹا دیا یہ نامو اب ہم یقین کرنے والے ہیں اب ہمیں ان ساری باتوں کا یقین آ گیا ہے یہ ساری باتیں اب بھی ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں آیا اور یہی بات تیسری دفعہ آدمی جہنم کے اندر کریں گے تو جب جہانوی جہنم کے اندر چین رہے ہوں گے پکار گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جواب اشادی جب جہنوی اللہ رب العزت سے یہ درخواست کریں گے یا اللہ ایک سب پھر دنیا کے اندر جا کر نیک مال کریں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا دنیا کے اندر تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں تھی اگر تو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن تم نے اس وقت نصیحت کو قبول نہیں کیا تو بھائی یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں جو اللہ رب القت نے ہمیں محلت دی ہے یہ بہت قیمتی یہ زندگی بہت قیمتی ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اس عمر کو اس محلت کو اس زندگی کو دنیاوی ہاتھ سے قیمتی سمجھتے ہیں. ہر بندہ رات دن محنت کر رہا ہے جس آدمی کو دیکھیں ہر آدمی پریشان اور حیران نظر آتا ہے ہر آدمی مصروف ہے اور اتنا مصروف ہے کہ لوگوں کو نماز پڑھنے کا طبقہ ہو کہتے ہیں کہ دنیا ہے آخر بال بچے ہیں بیوی بچے ہیں دنیا کے کام بھی تو کرنے ہیں اس زندگی کو اس مغلت کو ہم نے قیمتی سمجھ رکھا ہے تو دنیا کے لحاظ اور یہ زندگی اور یہ مغلت آخرت کے لحاظ سے بہت قیمتی ہے اور اس بات کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہمیں موت آئے گی جب ہمیں موت آئے گی تو ہمیں اس بات کا اس وقت احساس ہوگا کہ یہ زندگی کتنا قیمتی تھی جس زندگی کو مہلت کو ہم نے دنیا کے لحاظ سے قیمتی سمجھ رکھا تھا یہ حقیقت میں آخرت کے لحاظ سے بہت قیمتی تھی تو بھائیو اللہ رب الگت نے جو ہمیں مغلت دی ہے اور یہ مہلت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمر بہت لمبی ہے یہ شیطان نے ہمیں یہ سوچ دے رکھی ہے ہمارے ذہن میں ڈال رکھی ہے کہ جب بھی ہم قرآن و سنت کی کوئی بات سنتے ہیں کوئی فکر کی بات سنتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اس بات سے تسلی دے دیتے ہیں کہ ابھی کون سی ہمیں موت آ رہی ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے سب کچھ کر لیں گے تو بھائیو اس مبلک کے ختم ہونے کا کوئی پتہ نہیں یہ تو مولت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے ہم اس زندگی کو جس کو ہم دنیا کے لحاظ سے قیمتی سمجھ رہے ہیں یہ حقیقت میں آخرت کے لحاظ سے قیمتی ہے اللہ رب علیہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی آخرت کی فکر کرنے کی گناہوں سے توبہ کرنے کی اللہ علس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و خرمہ برداری کرنے کی چوکی قطع فرمائے راضی رحمتہ اللہ